فرمان مصطفیٰ صل اللہ تعالی علی و علی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑے قیامت کے دن میں اس سے مسافح کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا سلوالا سلوالا سلوالا سلوالا اللہ علیہ سلوی تو پوچھنا تھا کہ طریقت اور شریعت اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں شریعت اور طریقت الگ نہیں ہے شریعت طریقت حقیقت معرفت یہ کوئی بھی الگ نہیں ہے شریعت اور طریقت کو الگ الگ کہنا یہ گمراہی ہے بعض مطلب ہوتے کہتے ہیں اس طرح کی باتیں تو غلط کرتے ہیں تو توبہ کرنی چاہیے علی بابا جان ٹی وی کے سکرین پر آنے کے حوالے سے کچھ جانے ہوتے دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ خود کا دل کرتا ہے کہ میں کیمرہ لگے مجھ پر میں ٹی وی یا چینل پر آؤں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نیت ہوتی ہے کہ کوئی میرے کلاس فیلو یا گھر والے دیکھیں گے تو وہ خوش ہوں گے اس لیے سے آتا ہے اور تیسری یہ کہ اسے گھر والے یا اس کے کلاس والوں کوئی جاننے والے کہہ دیتے ہیں کہ آپ سامنے بیٹھے گا تو ہم آپ کو دیکھیں گے تو ان کے لیے یا اس طرح یہ تین صورتیں تو اس طرح ٹی وی پر آنا کیسا دوسرے دیکھیں کلاس فیلو دیکھیں گے تو اس میں کیا مطلب اس کو فائدہ کیا اس میں اپنے اندر کوئی لڈو پھوٹتے ہیں یا نہیں ایک تو ہوتا ہے کہ اس لیے خود ہی ہوتا ہے کہ وہ آئے اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ اس کے نیے تو دیکھے دوسرے دیکھ لیں مگر اپنے دل پر غور کریں اپنے لیے یہ آیا مفید ہے یا مجھے حب جا اگر اس میں ہے تو اس سے بچنا چاہیے حب جا نہیں ہے تو میرے اسکرین پر آنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے اپنے اوپر ہی بندہ غور کر لے کہ میرے آنے سے میری کنوی کیفیا کیا ہے عموماً مطلب اس میں حب جاہ پوشیدہ ہوتی ہے میری شہرت ہوگی واہ ہوگی اور میں تم کو دیکھا تھا یار تم تو بڑے مقرب ہو بڑے قریب بیٹھے ہوئے تھے یعنی یہ تو موبائل اور ہمارے ہاں نہیں ہیں کہیں ادھر ادھر ایسے مقام پہ جاتے ہیں یا کبھی ایسی کوئی ترکیب ہوتی ہے نا موبائل فون والے آ جاتے ہیں تو ان کی عجیب ترکیب ہوتی ہے جیسے مجھ سے ہاتھ ملائیں گے اور پیچھے دیکھیں گے اور ان کا آدمی ان کی مویر بنا رہا ہوتا ہے واٹ از دس یہ بس سوشل میڈیا کا دور ہے علیہ سلو ل علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ باپا جان سے سوالات یہ ہے کہ محرم الاحرام کے ابتدائی دس دنوں میں شادی کرنا کیسا جائز ہے دس دنوں میں محرم کے نکاح کرنا جائز ہے شادی کرنا لازم جائز ہے صلو علی الحبیب جائزان اشرف کر رکھتے ہیں آٹھ نو ذراج شریف کا اور اس میں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ عید والے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے جو گوشت کے ساتھ ہی افطار کرنا چاہیے اس کے روزے کی وہ ترکیب نہیں ہوتی ہے کہ وہ یہ شرعی روزہ تو نہیں ہوتا ہے کہ جس کو قربانی کر رہی ہے نا عید کے دن اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قربانی اپنے یہاں جو قربانی ہو اس کے گوشت سے کھانا شروع کرے اس سے پہلے کچھ نہ کھائے بہتر یہ کہ کلیجی کھائے سنت بھی ہے اور اگر پھر کھا لیتا ہے اگر قربانی کرنی پھر بھی صبح شادی کے بعد بھی کھا لیتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے تو بہتر ہے ابھی اب عوام کا بھی تو اصطلاحیں ہوتی ہیں نا جیسے عصر کے بعد کا روزہ رکھتے ہیں لوگ عصرتا مغرب تو یہ بھی وہ روزہ نہیں ہے اصطلاحی جو شرعن روزہ وہ نہیں ہے عصر اور مغرب کے نہیں کھاتے پیتے تو صحیح ہے اگر دوسرے جو کھاتے پیتے ان کو برا بھلا نہیں بولتے واجیب نہیں سمجھتے تو ویسے اگر ٹھیک ہے اچھا ہے ہر وقت کھاتے رہنا کوئی اچھا کام تو نہیں ہے آپ کی بارگاہ میں سوال ہے شرعی مسافر جب مقیم امام کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے تو چار اکات ادا کرے گا اگر کوئی ایسا فیل پایا گیا کہ جس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اب کیا وہ جماعت نہ ملنے پر چار اکعد ہی پڑھے گا یا دو رکعت پڑے گا جواب ارشاد فرما دیجئے اب نئے سرے سے جب یہ اپنے فرض پڑھ رہا ہے وہ نماز تو ہوئی نہیں ہے نا اس کی تو اب یہ قصر ہی پڑے گا پاپا جان میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو یہ ملاد کے حوالے سے فلیکسن چھپواتے ہیں تو ان پہ اکثر ہم روزہ مبارک کھنا کعبہ کی تصویر لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ اکثر میرے کچھ دوستوں نے مجھے بتایا کہ آپ اپنی تصویریں یا بچوں کی تصویریں نہ لگائیں تو کیا ہم یہ تصویریں لگا سکتے ہیں کہ یا نہیں میلاز شریف سے مراد کیا کوئی جلسہ می... ناپ خانی نہیں جیسے یہ جی شروع کے دن میں ہوتا ہے کہ جشن ولادت مبارک ہو اچھا جی تصویریں کیا وہ پوسٹر جی جی سوشل میڈیا میں یا دیوار پہ لگانے والے دیوار دیوار پہ بڑی بڑی فلیکس لگواتے ہیں اچھا اچھا ذرا یہ تصویر تو نہ ہے سوشل میڈیا میں جو اندر میں ہے نا جیسے اسکرین پر ہوتی ہے یہ جائز ہوتی ہے پرنٹ آؤٹ ہو گئی تو یہ تصویریں ناجائز ہے بہت شکریہ اور ویسے مقصد بھی نہیں ہے تصویر کا فائدہ کیا اب جشن ملازت میری آپ کی وجہ سے تھوڑی شہرت ہوگی جشن ولادت کوئی ہی شہرت تو خالی جشن ولادت کے حوالے سے روزہ مبارک اور خالی نہیں ہے بھری بھی ہے نا روزہ مبارک بھی ہے اس میں جاب شریف اب نام ہے مستفیٰ جی جو سب پر بھاری ہے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کی تصویر سے پاک ہو بالکل ٹھیک ہے شکریہ پپا آپ کی خدمت میں سوال تو نہیں عرض کرنا میں سابقہ پروڈیوسر ہوں اور تقریباً چھ ماہ پہلے میں نے چھ ماہ پہلے توحبہ کی حاجی شاہد صاحب نے میری توبہ کروائی تھی فیصلہ باد میں تو الحمدللہ ایک ماہ کا مدنی قافلہ بھی کیا ہے پورا مدنی ماحول میں آپ مجھے رنگ دیں تو مہربانی آپ کی نظر کرم فرما دیں دس شفقت برش آپ کے ہاتھ میں رنگ کا ڈبہ بھی آپ کے ہاتھ میں اپنے آپ کو رنگ لیں دیر کیا لگے گی دس شفقت مدنی سوٹ بھی ملتے ہیں مدینہ کے بار یہ ہاتھ ڈالنے کی دیر ہے امام شریف بھی ملتا ہے مدینہ مدینہ مدنی ان بھی بنا لیں دل بھی مدنی ہو جائے دست شفقت پھیر دیں آج کے اوپر مت دیں میرا نام ماجد مون ہے میں آرٹسٹوں ملتان سے آیا ہوں تقریباً دوسری دفعہ آ رہا ہوں تو آپ کی بڑی شفقت ملتی ہے پیار ملتا ہے ایک سوال ہے ہمارا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں گھر میں گندگی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی شام کے وقت اگر آپ گھر میں صفائی کریں گے جھاڑو دیں گے یا اس کو سفا کریں گے جھاڑو دینے سے گھر میں رزق نہیں آتا تو گھر کی صفائی نہیں کرنی بچے گھر خراب کر دیتے ہیں بڑی گندگی ہوتی ہے وہ اس بیس پہ بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ گھر کو صفائی کرنے سے جھاڑو دینے سے گھر میں رزق نہیں آتا پیسہ چلا جاتا ہے روزی میں تنگی ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے گھر کی صفائی تو واقعی کرنی چاہیے بدن کی بھی صفائی کرنی چاہیے اور دل کی صفائی بھی کرنی چاہیے, چاہیے اب رائے اثر کے بعد تو یہ غلط فہمی ہے نجاست آ تو پھر تو ظاہر کسی وقت بھی آئی تو, تو صاف کرنا ہی ہے رات کے وقت جھاڑو دینا یہ بعض بزرگوں نے لکھا کہ اس سے حفظہ کمزور ہوتا ہے اور تنگ دستی آتی ہے یہی غربت آتی ہے لیکن جھاڑو دینے سے چاہے جھاڑو سے دیا چاہے کپڑے سے جھاڑو دیا تو یہ ہے باقی اب ذرا پیشاب کر دیا بچے نے یا کوئی گندگی کر دی اس کا تو کسی نے منع نہیں کیا بلکہ یہ تو ذہر صاف کرنا ہی چاہیے واش روم بھر گیا کیا کریں گے دن کا انتظار کریں گے جی تھینک یو بس یہی آپ سے پوچھنا تھا آپ لوگوں کو بتا دیں جو بھی ہے بس میں نے بتا دیا تھینک یو سلوی میرے بہنوئی مجھے لے کے آیا تھا یہاں پہ تو میں بہت ہی خوش ہوں کہ میں ایک گناہ زندگی سے نکل کے آپ کی چھاؤں کے نیچے آیا ہوں میں بہت خوش ہوں میں آپ کا دیدار کرتا ہوں میں آپ سے یعنی کہ ملنے کی چاہت کرتا تھا لیکن ایسا موقع نہیں مل سکا تو میں آپ سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں اپنے لیے میں نے نیت کر لی تھی کہ میں نے ماما باندھنا ہے اور ماشاء اللہ لباس بھی پہننا ہے تو میں جب پہن کے اپنے یعنی قافلے کے پاس آیا تو بہت خوش ہوئے تو میں یہ آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں کہ تا زندگی میری نیت نہ بدلے اور یہ دعا میں صرف آپ سے کروانا چاہتا تھا کہ میری نیت نہ بدلے اور میں اسلام کے اور آپ کے پرچھائے میں بیٹھا رہا ہوں تا زندگی جب تک میری سانس ہے تو آپ کا ہاتھ اگر میرے سر پہ آ جائے تو مدینہ مدینہ میں انشاءاللہ فضل اللہ سے میں سوچ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ نیت پوری کر رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ اللہ اپنے چہرے پہ سنت مبارک بھی لے کے آؤں ماشاءاللہ اللہ آمدید جی آیا نو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی استقامت نصیب فرمائے اور ہم سبھی کو استقامت نصیق فرمائے ماشاءاللہ. بڑی خوشی کی بات ہے محاورہ بھی ہے ہاتھ رکھنا جیسے کہ اہل آدت رحمت اللہ تاحل بارگاہ غصیت محاف میں فرماتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو یہاں ہاتھ سے مراد حمایت تو وہ یہ پانچ اگلے والا ہاتھ ضروری نہیں ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا اسلام یہ پانچ اونگلوں والا ہاتھ تو نہیں ہے حمایت کا ہاتھ اور ہم نے اپنا ہاتھ دے کر یہ کیا سب کچھ سونپ دیا ہاتھ دے دیا جس کھوٹے سے کیا وہ بند ہو سلو اخبار میں گسل جڑا نا وہ جی اپنا گاؤں کوئی بھی فوت ہو جامع ہے نہانا سیال بھی, دے اندر بھی گسل دینا پینا واٹس بہت زیادہ سردی بھی ہوں رات دے گل دینا پینا ہے کیا جڑا جا ضروری ہے گسل تو بعد ہے جا مستحب ہے جی. سونا ہے اچھا ہے اگر نہیں ناتے تو کوئی گناہ نہیں ہے جیسا اب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کعبہ معظمہ کے جب ساتھ چکر لگاتے ہیں تو تب تو بندہ نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے اور جب سات چکر مکمل ہو جائیں تو تب نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے یا نہیں گزر سکتا پیچھے نمازی تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مسئلہ قرآن طواف اچھا تو نمازی کے آگے سے گزر سکتا ہے جب سات پھیرے پورے ہوئے تو اب نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتا تو یہ تھوڑا حکمت عملی سے کوشش کریں گے تو ترکیب بن جاتی ہے سلو علی علی محمد پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تزکیا نفس کیا ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے تزکی نفس نفس کو پاک کرنا پاکیزہ کرنا گناہوں کے ساتھ ساتھ خواہشات سے اب خواہشات بہت طرح کی ہوتی ہیں جن میں کئی خواہشات ایسی ہوتی ہیں جن سے نفس موٹا ہو جاتا ہے بگڑ جاتا ہے تو اب یہ کہ یہ ایسے ہی دو چار باتیں سن سنا کر تسکیہ نفس نہیں ہو جاتا اس کے لیے کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں یہ جو وسوسے آتے ہیں کیا یہ بھی اس کے خلاف ہوتے ہیں برے برے وسو سے اور تسکی نفس میں فرق ہے وسوسوں سے بچنا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے نا تو شیطان ڈالتا رہتا ہے مقابلہ تو سخت ہوتا ہے تو وہ تنگ کرتا رہے گا بندہ اس سے بچ بچا کر گزرتا رہے منزلیں طے کرتا رہے لیکن یہ منزلیں عام طور پہ صحبتوں میں طے ہوتی ہیں کوشش تو کرنی ہی چاہیے لیکن ابھی صحبتیں بھی کم ہیں اور صحبت کی پہچان بھی نہیں ہے بازو آتی اور لمبے لمبے لٹے ہوتی ہیں اور حقوق کے نعرے لگاتے ہوتے ہیں یہ لوگ سمجھتے ہیں یہ مطلب پہنچا ہوا ہے پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے بازو کا تو شیتان کی طرف پہنچا ہوا ہوتا ہے ان کے بےچارے جنگل میں پھنس جاتے ہیں اس طرح کے لوگ جو یہ متلاشی ہوتے ہیں لیکن رینوما کی پہچان نہیں ہوتی حالات بڑے نازک ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ حضرت اللہ کاضی محمد ارشد علی زیب جو راول پیٹی اسلام آباد اور ایز این آرٹسٹ علی زیب کے نام سے جانا جاتا ہوں سب سے پہلے راول پنڈی اسلام آباد کے تین سو پینسٹھ فنکاروں کی طرف سے آپ کے لیے صحت تندرستی کے ساتھ عمر خزر کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کا سایہ ہم سب پر پوری دنیا کے مسلمانوں پر ہمیشہ قائم دائم رکھے آمی. بہت تڑپاؤں آپ کے لیے آج شدت جذبات سے تڑپ رہا تھا کہ آپ کے ہاتھ چوبوں لیکن اللہ حضرت نے کہا کہ آپ کو چھونا بھی نہیں ہے بہت تڑپاؤں اللہ حضرت ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ سے میرا کزن ہے وہ اس وقت آئی سی یو میں ڈائلسز میں اس کے لیے دعا فرما دیجیے میری صحت کے لیے اور میری اولاد کے لیے دعا فرما دیجیے میں تڑکاؤں آپ کے لیے تو یہاں سے نور کے خزانے لے کے جاؤں اور یہ التجا ہے کہ اللہ مسلمانوں کو ایسا کر دے کہ ہمیں غم عشق کے رسول کے علاوہ کوئی غم نہ ہو اور ہماری زندگی میں صرف مدینہ مدینہ مدینہ ہواکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام محمد سلیم غوری ہے حیدرآباد شہر سے ہوں میں حضرت صاحب میرا ارض یہ ہے کہ میری والدہ اور میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے اس صورت کے اندر میں قبرستان کے اندر وائف یا چھوٹی بہن یا اپنی بیٹی کو لے جا کر قرآن پاک وغیرہ یا کوئی چیز وغیرہ پڑھوا سکتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں قرآن پاک نہیں پڑھاؤں من ہے عورتوں کا قبرستان جانا گھر میں ہی پڑیں گے تو ایسا سب ہو سکتا ہے وہاں جانا شرط نہیں ہے اچھا اب جو مطلب کہی ایسے جن کے جیسے میرے والی صاحب مینا میں لو چلی تھی جب میں ڈیڑھ دو سال کا جدہ شریف میں یا پتا نہیں جدار شریف میں شرک کہیں دفن ہے اب کیا پتا ایسا یہیں سے حضرت صاحب اگر باہر حدود سے باہر اگر کھڑے ہو کے اگر جد بہن کرتی ہے کہ نہیں مجھے جانا ہے کہ میں دور سے دیکھ لوں گی یا وائف یا چھوٹی بچی میری وہ اکثر ضد کرتی ہیں تو صورت میں کیا آپ ہے سمجھائیں ان کو غلط کام کی ضد کریں گے تو ہم غلط کام نہیں رہے ہیں حدود سے مطلب باہر کھڑے ہو جہاں دور سے تو قبرستان سے گزرتے ہوئے باہر سے راستہ بنا کر لیکن یہاں تو نیت ہے نا والد صاحب کی قبر پر کسی طرح دور سے بھی حاضری ہو جائے اس سے بچنا چاہیے پیارے <سلام> بابا جانا آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں کہ ادھر مطلب گلاس وغیرہ ہو نہیں ہوتے ٹوٹیاں لگی ہیں ٹھیک ہے اور اکثر جو لیبر ہوتی ہے وہ ٹوٹیوں سے پانی وغیرہ پیتی ہے کبھی ہاتھ سے کبھی منہ لگا کے یہ پلاسٹک کی بوتلیں ان کو کاٹ کے تو پانی پیا جاتا ہے تو کیا یہ جائز ہے پانی ہاتھ سے پینا افضل ہے لیکن یہ کہ جیسے کہ ندی ہے نہر ہے اس سے پانی پیا چشمہ ہے نل سے پانی پینے میں ضائع بہت ہوتا ہے تو اس لیے یہ نل سے نہ پیا جائے کوئی برتن ہو گلاس ہے یا جیسے بوتل کا آپ نے بتایا تو بوتل کے ذریعے ترکیب بنانی چاہیے پانی کی ہاں اس سے تو پہلے وہ کافی گندے ہوتے ہیں تو اس سے تو بیماری کا بھی نشہ ہو سکتا ہے یہ الگ سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ تو پھر نہر سے بھی نہیں پیئیں گے اگر ہاتھ گندے ہیں پہلے تو ہاتھ صاف کریں گے دھوئیں گے بارہ دن کی میں نے نیت کی ہوئی ہے بارہ ڈبیول کے نسبت سے تو ادھر نماز کا کورس اور غلسل کا کورس سیکھ رہا ہوں تو دعا کر دیجیے گا نام کیا محمد عمران تاریخ ماشاءاللہ آپ کی آواز تو بڑی سنی ہے ماشاءاللہ حواظ بڑی گرجتا ہے آپ درس دیں گے بیان کریں گے میرا خیال ہے بڑا دین کا کام ہوگا مدینہ تو یہ سب سیکھ کر یہاں سے جانا ہے مدینا. اور سنتوں کی دھوم دام کرنی ہے اللہ باپا دل کرتا ہے سوال کو چھوڑ کے صرف آپ کو دیکھتے رہے دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے اس گندے بندے کا نظارہ کچھ نہیں جو دل کرتا ہے وہ کر لو بس بس جو دل کر رہا نا وہ کرو لو دل کیا کر رہا ہے دل کر رہا ہے کہ دیکھ رہے بابا توانے کیا مین سوال ہی بھول گیا بابا میرا یہ سوال ہے جب جب یاد آ جائے گا تو مائک لے لینا حضور آپ کو دیکھا تو یاد آ گیا سوال میں چلا جاؤں لے ہزار کھلوتے رہتے چلو ٹھیک ہے پوم کی کٹنگ وغیرہ کپڑے کی کٹنگ وغیرہ بچ جاتی ہے جو مٹیریل وغیرہ جو ہم مالک کو واپس نہیں کرتے تو کیا ہم رکھ سکتے ہیں کہ مالک کو کہہ کے لوٹا دیں گے جان بوجھ کر کوئی ایسی کٹنگ نہیں نکالی کہ جس کی قیمت بنتی ہے نارمل جو کٹنگ نکلتی ہے جو معمول کے مطابق اگر وہ رکھ لینے کا عرف ہے تو تو رکھ سکتے ہیں اور اگر وہ رکھنے کا عرف نہیں ہے اور چپکے سے رکھ لیا یہ دیکھ جائے گا تو مانگ لے گا تو تو ذرا کہ یہ ناجائز ہو جائے گا تو عرف پر ہے یہ درجیوں کا بھی صحیح ہے عرف جیسی ٹکڑیاں رکھنے کا عرف ہے ویسی رکھ سکتا ہے اگر بڑے پیس ہیں تو واپس دینے پڑیں گے جس کے رکھنے کا عرف نہیں ہے بڑے پیس بچ جاتے ہیں بابا سوٹ بن جاتے ہیں اس میں زیادہ تر جو بابا سوٹ بنتے ہیں یہ تو عام طور پہ تو جو کارخانے ریڈی میڈ سوٹ کے جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی ان کٹنگوں سے بچا بناتے ہوں گے اور یہ درزی بھی اس طرح کی کٹنگیں بچا کر اس طرح کے لوگوں کو بیچتے ہوں گے جو بابا سوٹ وغیرہ بناتے ہیں تو یوں ایسا پیس بچانا کہ جو اس کے کام کا ہے اور جس کے رکھنے کا رواج نہیں ہے وہ رکھیں گے تو گناگار ہوں گے ہاں وہ اجازت دے دیتا الگ بات ہے سلو میرا سوال یہ ہے کہ جنت اور میں جانا کیسا ہے باہر کھڑے ہو کے جد کرنی چاہیے یا اندر جانا چاہیے ہاں جنت البقی میں میں تو کبھی نہیں گیا ہوں میں ایک بار ہی جاؤں گا اور نکلوں گا نہیں انشاءاللہ اس لیے کہ وہ مزارات کو شہید کیا گیا عشقہ نے رسول کی قبروں کو مٹا کر اس پہ بالکل یعنی کہ ہے نہیں نہ جنت البقی میں جانے جیسا ہے نہ جنت المعلا میں جانے جیسا ہے کہ پتہ نہیں کس کی قبر پر پاؤں پڑے یہاں بھی قبروں کے جو مزارات پر ہمارے ہاں داتا دربار ہو یا ملتان شریف میں جو مشہور مزارات ہیں زکریا ملتانی شاہ رخ نے عالم وغیرہ تو وہاں بھی قبریں مٹا کر فرش کر دیے تو جہاں مطلب شک بھی ہو کہ مسلمانوں کی قبریں مٹا کر یہ راستہ بنائے تب بھی اس پر چلنا گناہ ہے جنت البکی میں تو اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں صحابہ کے رام کم و ہزار صحابہ ہزار صاحب دفن دس ہزار کس کو بولتے ہیں کتنی قبریں ہوں گی سب مٹا دی گئی اب مخصوص بعض قبروں پر نشانات ہیں پہلے تو اس پر گنبد وغیرہ مزارات وغیرہ بنے ہوئے تھے اب وہ سب شہید کر دیے گئے تھے باہر سے ہی حاضری دے لی ہے ایسی جگہ پر کھڑے ہوں مین گیٹ سے لوگ حاضری دیتے ہوں گے مین گیٹ تو یہ ان لوگوں کا بنا ہوا جو بنا انتظامیہ اصل میں وہاں سے سلام کرنا چاہیے صاحب قبر کو کہ جہاں سے قبلے کو پیٹ ہوتی ہو اور جو مزار میں قبروں میں ان کا منہ ہوتا ہو وہاں سے تو ہم لوگ تو یہ گھوم کر وہ وہاں کوئی رش نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں چلتا کسی کو وہاں جا کر حاضری دیتے تھے جنت البکی میں بابا جانی پہلے جاتے تھے ابھی جاتا سنا ہے نا ابھی نہیں جاتے جی جی تو وہی باہر سے آپ قبلے کی سمت کا تعین کر لیں قبلا کس طرح ہے تو وہ زیادہ مشکل نہیں ہے کر رہا وہاں جا کر پھر چلتے چلتے چلتے تھوڑا چلنا پڑے گا ہے تھوڑا بہت وسیع ہے قبرستان وہاں سے پھر حاضری تھے تو زیادہ اچھا کوئی باہر سے چار دیواری کے باہر سے روڈ کے پاپا میں کالج میں کام کر رہا تھا تو میں نے بند کام کر کے میں فارغ ہوا تو میں نے یا رسول اللہ کہہ دیا تھا تو میرے دوست نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ اور کسی اولیاء کرام کے نام میں یا لگاتے تو انہی وہ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ وہ یہاں موجود نہیں ہیں آپ کہاں سے تصویر لائیں باب المدینہ آپ کے ابو یہاں موجود ہیں اگر فون پر آپ کہیں کہ اے ابو کیا خیال ہے آپ کا کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے کبھی قبرستان گئے جی اتنی دور دور تک قبریں ہوتی ہیں اور اتنی مٹی ہوتی ہے اوپر کہ اگر توپ یا بم پھٹے نا تو اندر آواز نہ پہنچے اس کا ساؤنڈ پروف ہوتا ہے مہورد. لیکن قبرستان میں باہر سے بولتے نا السلام علیکم یا اہل القبور یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے پھر بارگاہ رسالت میں سنے ہوئی جالیوں پر حاضری اللہ نصیب کرے تو اندر قبر انور ہے ہے نا منو مٹھی قبر انور پھر قبروں کے گرد شخے نے کری میں ان کی بھی مبارک قبریں ان کے گرد محمد ہے پانچ کونوں کی دیوار ہے یہ پانچ کونوں کی دیوار کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ وہ کعبہ چونکہ چار کونوں کا ہے اس نے اس کو پانچ کونوں کا رکھا تھا کہ لوگ کہیں اس کا طواف نہ کرے وہ دیوار اس کے اندر کوئی جا ہی نہیں سکتا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی نہیں جا سکتا بالکل یعنی کہ دیواریں پیک ہے تو یہ سن جالیاں پھر باہر ہیں تو وہاں سے سلام عڑی کا یا رسول اللہ یہ دنیا کا ہر مسلمان کہتا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جا کے کہہ سکتے ہیں یہاں <ماؤ> نہیں جا سکتے جب وہاں بھی نظر نہیں آتے اور دنیا بھی اعتبار سے تو آواز پہنچ ہی نہیں سکتی ایسا ساؤنڈ پروف سسٹم ہے آواز جائے نہیں سکتی تو اب کتنے گز یا کتنے فٹ دور سے آواز جا سکتی ہے یہ وہ تے کرے سائنسی کنیکشن سے تو ابھی ہم کوئی امریکہ میں بیٹھا ہو یا میں نے اے ہے نا آپ کے ابو بیٹھے ہوں امریکہ میں اے ابو آپ کہیں تو سائنسی کنیکشن ہے حالانکہ تار کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں تار نہیں ہے لیکن ایک سسٹم سائنسی بنا ہوا ہے تو اے اپو کہے تو امریکہ والا سن دے اور روحانی سسٹم سے اگر بابل مدینہ والا یا رسول اللہ کہے تو مدینے والے آقا نہ سن سکیں یہ شیطان کے بسو سے آپ ان کو سنو ہی مت بغداد والے شہنشاہ یا ہوس کہنے سے سنتے ہیں غریب نواز ہند میں تشریف فرمائے یا خواجہ غریب نواز کہنے سے وہ سنتے ہیں کوئی میں اللہ تعالیٰ سناتا ہے ان کو روحانی کنیکشن سائنسی کنیکشن سے بہت مضبوط ہے سائنسی کنیکشن میں تو فالٹ آ جاتا ہے روحانی کنیکشن میں فالٹ بھی نہیں آتا بلکہ وہ تو دل کی آواز سن لیتے ہیں الحمدللہ آل آل واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے علی الحبیب کیا یہ دور سے ہاتھ چوم سکتے ہیں یا قریب آ کر چومنا پڑتا ہے یا آپ اس کا جواب دے دیں سوال بھی آپ کا جواب بھی آپ کا نہیں میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں نا مطلب جو ہے نا جس میں عقل ہے اس کو جواب معلوم ہوگا کہ ہاتھ دور سے جاتا ہے یا قریب سے سوال یہی تھا نا کہ دس بوسی جائز ہے تو کیا دور سے ہاتھ چوم سکتے ہیں یا قریب آنا پڑتا ہے دور سے کیسے چومیں گے یہ بھی پاپا پھر قریب آنے دینا یہ سارے قریب اچھا سارے قریب آئیں گے تو صفے کا کیا ہوگا اس پردے کا کیا ہوگا گزشتہ سال بھی حاضر ہوا تھا میں چوبیس سے تعلق تھا پہلے میرا سنگر تھا میں تو تقریباً دو سال ہو گئے مجھے سنگنگ چھوڑے ہوئے آپ کی دلائی ہوئی ترکیب کے مطابق اپنے سارے گانے میوزک ڈلیٹ کروا چکا ہوں تو پچھلے سال بھی آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ سے ملنے کی اجازت دوں گا تو پھر یہ سب بھی اسلامی بھائی پاس ہیں تو انہیں بھی اجازت دینی پڑے گی تو تقریباً ایک سال گزر گیا ہے ابھی تک میری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی اب موقع دی دیجئے نظر کرم فرما دیجئے کوئی مطالبہ نہیں کرے گا فرسٹ اینڈ لاسٹ فرسٹ اینڈ لاسٹ سب کے پہ دیکھو پہلے یہ تیک کر رہے ہیں اتفاق ہے رائے سے کہ کیا تیک ہوا سب سے تو ہو نہیں سکتی یہ تو ہے نا تے ہے پہ اس پہ اگر ایک ہی ہو جاتی ہے تو آپ کا کیا نقصان ہے ہو سکتا ہے کہ مدنی فیس کا بھی اعلان کر دیں کہ ہاتھ ملاؤں گا تو یوں تو یوں بارہ ماہ تو پچیس ماہ باپا انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ ایئر مزید فنکاروں کو لے کر حاضر ہوں گے اس دفعہ بھی یہ سید شاہد علی شاہ صاحب اور بابر بھائی یہ میرے اچھے دوست ہیں ماشاء انہوں نے توبہ کیا اللہ ان کے صدقے ہماری توبہ بھی قبول فرمائے سید یہ تو پچھلے سالوں ملاقات نہیں ہوئی تھی بھی آپ لائے جی آئندہ سال بھی زندگی رہی تو لائیں گے انشاءاللہ ہاتھ ملانے کے تعلق سے کوئی سیخ بارہ ماہ پچیس ماہ کوئی سیخ رمضان میں اتراف کروں گا انشاءاللہ ایک ماہ کا کروں گا انشاءاللہ شاء مدینہ بابر مدینہ کراچی اور یہاں سے پھر ایک ماہ کر کے گیارہ ماہ کے لیے ان شاء انشاءاللہ بابا آپ بھیجیں گے انشاءاللہ جاؤں گا میں آپ کب تک ہیں یہاں بابا میں تو دو دن کے لیے آیا تھا فنکاروں کے ساتھ کل آخری دن ہے تو اب میں جب بھی آؤں گا میں انشاءاللہ اللہ ترغیب بنا کے آؤں گا انشاء اللہ تو ابھی ان سے ملاقات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے دو میرا نام سید شاہد علی شاہ تاری ہے اور میں صاحب کا ڈانس ڈائریکٹر ایکٹر اور میک اپ آرٹسٹ ہوں توبہ کر چکا تھا لیکن شیطان نے ورگلایا پھر اسی چیز میں چلا گیا تھا لیکن اب پھر رنجیدہ ہوں اور آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں اور دوبارہ سے توبہ کر کے لیکن ایک تشویش ہے مجھے کہ اس عرصے میں نے جتنے ڈراموں میں کام کیا فلموں میں کام کیا وہ چل بھی رہے ہیں اور نیٹ پر بھی ہیں تو اس کا کیا کروں گا یار یہ گناہ تو ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اب اس میں یہ کہ سچی توبہ کر لے اور علل اعلان توبہ کرے اور اعلان کرے کہ میں توبہ کر چکا ہوں جن جن کے پاس یہ میرے کلپ یا میری ڈرامے وغیرہ وہ سب ڈیلیٹ کر دیں یہ پیغام عام کر دیں اللہ کی رحمت سے امید ہے بخشش کی اور کوئی حل بھی نہیں ہے تو مدنی چینل بھی اس معاملے میں آپ کا تعاون کرے گا آپ اعلان کر دیں کہ میں نے یہ سب سے توبہ کر لی ہے جو فلموں والے چلاتے ہیں وہ بھی اس کو ختم کر دیں نیٹ پر بھی جن جن کے پاس ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں یہ پیغامی دے سکتے ہیں اور اپنے کیا کر سکتے ہیں توبہ کے ارکان تین ایک تو یہ کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو اور اس گناہ کا تذکرہ کر کے توبہ کرے اور اس گناہ سے آئندہ بچنے کا عزم مصمم لیکن فائنل ڈسیزن اس کا کیا یہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے تب توبہ ہوگا بہت کمزور لوگ ہیں شیطان کے بہ میں آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے بخشنے والا ہے تو میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تو کر لینی چاہیے ماشاء بس منی چینل کے تو سب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کے پاس میری ویڈیوز ہیں ڈیلیٹ کر دیں اور میں ان اللہ اب ان کسی بھی شوبیز کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا باپا جان ایک پیپر پہ اپنا نام لکھ کر مجھے دے دیں اپنے پاس رکھوں گا مجھے تفصیلی ملے گی اور مجھے یقین ہے کہ مجھے تنگ نہیں کرے گا اپنے دل کے نگینے پر لفظ اللہ لکھ لیں باپا جان نام پر ماد لکھ کر مجھے پیپر میں تاکہ اپنے پاس رکھوں اس تسلی ملے گی چل بیٹے وہ میں لکھ دوں گا نا تو زیر دوسرے مانگیں گے اتنے سارے کہ میں کروں گا صرف ایک میں چلو یہ پھر اور کوئی نہیں مانگنا والله على الحبيب صلى <تصفيق>